مکتوب کلمہ طیبہ کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم برادرم شمس الدین صلی اللہ تعالی تم جانتے ہو کہ مرید کو کیا چاہیے اس کو لازم ہے کہ کلمہ لا الہ اللہ کی حمایت میں اپنی جائے پناہ بنا لے خلوت ہو انجمن ہو پوشیدہ ہو ظاہر ہو ایک چشم زن میں اس کلمے کے حصار سے باہر نہ جائے خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی ہے لا الہ الا اللہ احسنی من دخل حسنی عامنا من عذابی آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار جلو علا نے یوں فرمایا لا الہ الا اللہ میرا حصار ہے جو شخص میرے حصار میں آ گیا عذاب و عطاب سے محفوظ رہا اس میں شک نہیں کہ جب تک مرید منزل مقصود تک نہیں پہنچتا ہے بیسیوں قسم کا ڈر کھٹکا اس کو رہزنوں سے ہر ہر قدم پر ہے اگر ایسے محفوظ حصار اور قلعۂ استوار میں وہ آ گیا ہے تو بے خوف ہو گیا اور یقینی دل اس کا مطمئن رہے گا حکمت خداوندی کا یہی تقاضا ہوا کہ نفی و اسبات کے کلمے سے ایک حصار بنایا جائے تاکہ ردگانے راہ توحید جب اس حصار کے اندر آ جائیں تو شر سے جمی قطاق طریق یعنی نفس و شیطان وغیرہ کے ایمن ہو جائیں مقام توحید کے معاملات بہت نازک ہیں جس وقت مرید کی چشم باطن پر عالم توحید منکشف ہوتا ہے عالم ایجاد کے کل موجودات اس کو غیر نظر آتے ہیں اس وقت غیر کی نفی کو وہ شرط توحید سمجھتا ہے آخر آتش غیرت لہک اٹھتی ہے اور ماسوا اللہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیتی ہے نفی و اثبات اگرچہ صفات بشریت سے ہے اور مرید جب تک صفات بشریت سے نہیں نکلتا عالم توحید میں نہیں پہنچتا فکہ کے نزدیک نفی بعد اسبات ہے اور اہل لغت کے نزدیک اسبات بعد نفی ہے مگر عورفا کے نزدیک نفی و اسباب دونوں شرک ہے کیونکہ اسباب میں تین چیزوں کی ضرورت ہے سبت ثابت اسبات اسی طرح نفی میں نفی نافی منفی کی ضرورت ہے جس مقام میں دوئی شرک ہے یعنی فوراً آدمی مشرق و ملحد سمجھا جاتا ہے وہاں تین اور تین چھ چیزوں کا گزر کیوں کر ہوگا اور کس طرح وہ شخص مخلص و موحد باقی رہے گا برادرم عزیز ہم تم سے کیا کہیں وحدت الوجود کی حقیقت یہی ہے کہ وجود غیر معدوم ہے یہ تو بڑے تماشے کی بات ہے کہ جو چیز سرے سے موجود نہ ہو اس کی نفی کیا ہوگی اور جب نفی کرنے والا خود نہیں ہے تو اسبات کیا کرے گا شیخ حروی رحمتہ اللہ علیہ نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا ہے ربائی ازنفی او زا اثبات بردن سہرائیست کین تائفہ راد میان سودائست عاشق چوبدین جابر صدنیس شود نے نفی ونا اسبات نہ تو را جائیست نفی و کے مقام سے ان کا میدان باہر ہے جہاں اس گروہ کا کاروبار ہے جب عاشق اس جگہ پہنچ جاتا ہے اس کی ہستی فنا ہو جاتی ہے نفی وذبات اور تو اور تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا یہ مقام اور ردبے کی بات ہے کمال توحید کا درجہ یہی ہے منتحیوں کی قدم گاہ یہیں پر ہے کیوں نہ ہو لا الہ الا اللہ کے بادیے کو وہ قطع کر چکے ہیں اور اللہ کے کعبے میں پہنچ چکے ہیں منحو بد ان و علیہ یعنی اسی سے شروع ہوئے اور وہیں لوٹ گئے کا شربت چکھ چکے ہیں خواجہ سنائی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں مصنوی تابہ جاروب لا نہ روبی رسی او در مقام اللہ اے صدف جوئے جوہر اللہ جام جاں را بنا بساہل لا برن گی جہان عشق دوئی چہ حدیث است اے من حدیث بوئی جب تک لا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہ کرو گے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے اے اللہ کے موتی کا صدف ڈھونڈنے والے لا کے سمندر کے کنارے اپنی جان کے لباس کو اتار دے عشق کی دنیا میں دوئی کا گزر نہیں جو کچھ ہو سب تم ہی ہو یہاں پر ہم تم کو فریب القریب الفہم مثال دیتے ہیں دیکھو جب کوئی جانور نمک کے تودے میں پڑ جاتا ہے تو آخر وہ بھی نمک بن جاتا ہے ایک مخلوق میں جب یہ صفت ہے کہ دوسری مخلوق کو اپنا ہم رنگ بنا لے تو سلطان حقیقت میں یہ اثر اور یہ قوت کیوں نہ ہوگی کہ حالت استغراق میں سالک کو ایسے مشاہدے کی دولت سے مشرف کرے کہ صفات بشریت اس سے زائل ہو جائیں اور عالم ملکوت میں پہنچ جائے پھر مقام ملکی سے بھی اس کو آگے بڑھا دے یہاں تک کہ عذرو صفات وہ نیست ہو جائے تجلی ذاتی کا اس پر تصرف ہونے لگے اس کی بولی کلام حق اس کی شنوائی سمائے حق ہو جائے وہ صرف درمیان میں ایک بہانہ معلوم ہو ایک عزیز نے کیا خوب کہا ہے بیت در شہر نہ کوئی یا تو باشی یا من شوریدہ بوت ولایت بد دو تن دربارے حسن میں یا تو رہے یا میں رہوں ایک ملک میں دو شخص کی حکمرانی سے کام بگڑ جاتا ہے برادر عزیز حدیث شریف میں آیا ہے کہ ثمن الجنتی لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے یہ کلمہ طیبہ اس لیے کہ جس نے توحید کی نظر سے دیکھا وجود موجودات اس کو غیر دکھائی دیے اور ماسوہ اللہ در حقیقت فانی و نیست ہے گھبرا کر وہ پریشان ہو گیا کمر ہمت باندھ کر عالم وحدانیت کی طرف دوڑ گیا ایسے شخص نے گویا بہشت کی قیمت ادا کر دی اور صدق آبدی کا خلعت تصدیق اس نے پہن لیا اور صبت حق کاندی مجھ کو حق کا ثبوت مل گیا کہ شراب وفا اس نے پی لی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا إلا الله يقول الله عز وجل صدق عبدی ان اللہ لا الہ الا اللہ ان اشحدی انی تد غفر تو بے صدقی تقدم منظمبی جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے آفرید گار برتر خداوند عزوجل فرماتا ہے کہ بہت ٹھیک کہا میرے بندے نے واقعی نہیں ہے خدا سوائے میرے اے فرشتو تم گواہ رہو اس بندے کے صدق قول کی وجہ سے کل گناہ اس کے ہم نے عفو کیے برادر عزیز تم کچھ سمجھے کہ فرشتے کیوں گواہ بنائے گئے اس کا سبب یہ ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو خلافت مل رہی تھی یہ حضرت گھبرا کر بول اٹھے تھے اتجعلو فیہ من یفسدو فیہ ویسفک الدماء ارے معاذ اللہ ایسا شخص خلیفہ ہوگا جو دنیا میں جا کر فساد و خون ریزی کرے گا اب ان کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس کو تم برے سے برا سمجھے تھے وہ ہمارے نزدیک اچھے سے اچھا ہے یعنی جب ان کے دل میں ہماری محبت ہے تو گناہ ان کو کیا کر سکتا ہے سچ ہے محبت میں عیب بھی ہنر ہو جاتا ہے برادر عزیز لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے تم جانتے ہو کہ آپ کی کیا شان ہے قرآن شریف سے سنو فعلم لا الہ الا اللہ اے پیغمبر خدا آپ جان لیں کہ خدا کے سوا کچھ نہیں اور دوسرے کے لیے کہا گیا کہ قل لا الا اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اول تو آپ کے آگے حجاب بشریت کا پردہ برائے نام تھا مزید برا آپ کے ظہور کے وقت جو نور تفویض ہوا اس کی شعا کی لطافت نے جو کچھ رہا سہا حجاب باریک تھا اس کو بھی محف کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ جو چیز دوسروں کے لیے غیب تھی آپ پر آیاں ہو گئی اس لیے تصدیق غیب کے لیے اظہار بلفظ قول کی ضرورت ہوئی اور مشاہدہ آیاں کے مقابلے میں علم سے تعبیر کی گئی اور سنو بزرگوں کا قول ہے کہ جب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ولایت نبوت سے عالم وحدانیت کی طرف نظر بصیرت کرتے تھے کمال عشق و محبت و حیرت سے چاہتے تھے کہ آپ کی ذات نیستی کے گوشے میں چھپ جائے اور جوڑ جوڑ الگ ہو کر غائب ہو جائے اور عالم انسانیت سے کہیں باہر نکل جائیں مگر لطف محبوب حقیقی شاہنا بن کر روک تھام کا کرتا اور تبلیغ رسالت کے لیے اس عالم سے اس ولایت نبوت میں پھر پہنچا دیتا اس مقام میں نزول فرما کر کبھی کبھی آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کل لمنی یا حمیرہ یعنی اس وقت ایسی ایسی باتیں اپنے مسلحت اپنی مصلحت وقت کے متعلق مجھ سے کیجیے اگرچہ یہ مقام بہت بلند تھا مگر در حقیقت ایک بڑی منزل ہے فہما من فهمہ جس نے سمجھا سمجھا سچ ہے عروج کے ساتھ نزول بھی ضروری ہے انسان کے لیے بغیر اس طور کے چارہ بھی نہیں ہے برادر عزیز کلمہ طیبہ کی عجیب منزلت ہے حدیث شریف میں آیا ہے یوت الرجل یوم القیامت فخر لہو تاتو و ت سجلا لكل سجل منها أمد البصر مكتوب فيها خطاياه وذنوبه فتودع في كفة الميزان ويخرج قرطاص مقدار أنملة فيها أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتودع في كفه أخرى فأشهد فترج على خطاياه جب خلق اللہ عرصہ حشر میں حاضر ہوگی اور میزان ننانوے ایک ایک دفتر ہوں گے ہر دفتر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک نظر جا سکے وہ سب دفتر ایک پلے میں رکھے جائیں گے اس کے بعد خزانہ غیب سے ایک کاغذ برآمد ہوگا جس کی بسات ایک انگل کے برابر ہوگی اس میں ایک کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا یہ کاغذ دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے گا اس کا وزن اتنا ہوگا کہ اس پلے سے وہ پلہ جھک جائے گا اور وہ شخص جہنم کے وائدوں سے اس کے درجات سے نجات پائے گا باغ فر فردوس میں اس کو جگہ ملے گی درجات و کرامات کے ساتھ وہاں اس کو اتارا جائے گا مثل مشہور ہے ہر کرا چاشت دا دند امید است کے شامش دہند جس کو صبح کا کھانا مل جاتا ہے اسے امید ہوتی ہے کہ شام کو بھی ملے گا حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے پہل جب بہشت میں جگہ دی گئی تو کیوں نہیں امید کی جائے کہ بطفیل حضرت سید مختار علیہ السلام ان کی اولاد مسلم بھی جنت میں جائے گی برادر عزیز تم کو چاہیے کہ رات دن اس کلمے کے ورد میں ایسے مستغرق رہو کہ سب باتوں پر غالب آ جائے دیکھو بھائی دیر کرنے کا موقع نہیں ہے قافلہ گزر گیا وقت تنگ ہے اور فرصت تھوڑی خوف و خشیت کے رنگ میں ڈوب جانا چاہیے اگر دس بیس رکاوت نماز ادا ہو جائے تو یہ سمجھو کہ اور بھی گناہ میں اضافہ ہوا کیونکہ حق نماز ادا نہ ہوا نہ کہ نماز پڑھ کر قرائی بن جاؤ مرد قرائی کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر رات کے وقت دور کا تماز پڑتا ہے تو صبح کو وہ چاہتا ہے کہ ساری فضیلت کو ہم تمام کر دیں حالانکہ اس کو اس کی خبر نہیں کہ ذرات وجود اس کے زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں یہ ندا آ رہی ہے کہ اے نادان تو کہاں ہے اس بارگاہ کا رنگ ہی کچھ اور ہے وہاں کعبے سے بتخانہ بناتے ہیں اور عابد ہفت صد ہزار سالہ کو ملعون و مردود گردانتے ہیں اپنی نماز کو تو کیا لئے پھرتا ہے خیر بھائی آدمی کو مرد محقق بننا چاہیے نہ کہ کرائی مرد مرد محقق کی تعریف یہ ہے کہ پورب سے پچھم تک کوئی چپائے زمین کا اس کے سجدے سے خالی نہ رہے اس پر بھی وہ یہی سمجھے کہ اس بے کی درگاہ کے لائق کچھ نہ ہوا اور ابتدا سے مفلس و بے بنا رہے دیکھو بھائی خشیت اس کا نام ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو غور کیا تو اپنی تمام عمر میں چالیس گناہ خوفناک دیکھے ہر گناہ سے تین ہزار توبہ کر چکے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک دل مطمئن نہیں ہے کھٹکا لگا ہوا ہے برادر عزیز اگر تم سے ہو سکے تو اس کی کوشش کرو کہ خود نمائی سے تنفر پیدا ہو جائے اس کو ایک بڑا عظیم و شان کام سمجھو دیکھو دان خدا جو اس راہ میں آئے ان کا کیا حال رہا ہے اپنی ذات کے ساتھ ان کو ایسی جنگ رہی جس کی صلاح تاہین حیات نہ ہو سکی وسلام تمام شد حصہ اول ترجمہ مکتوبات صدی یہاں مکتوبات صدی کے حصہ اول کے ترجمے کا خاتمہ ہوتا ہے